بسم الله لله وعن ہے وہ ہے انسان کی پہچان رکھ لو مارفت نقص رکھ لو انسان کی پہچان رکھ لو حاصل کرو سے عالم رد جب لگتا حالان آپ رسالا ہے گوسی شریف خوش آئندہ مبارک ہو رہا ہے مبارک ملنگ ہے انہوں نے قول <سوال> مبارک بھی سمجھو یہ ہوا موجود اللہ مبارک رسالا گوسی آج مجھے رسالا کے اندر آپ فرمان کہ نے اللہ مبارک و تعالی نے فرمایا ہوس العظم میں تھی لبا کہ عرب <سفح> فرمایا ہل تدری مال انسان کیا جانتا انسان کیا چیز ہے ہے اللہ تو بہتر جانا تعالی نے فرمایا ال انسان اور آن سری سر اور سر انسان انسان میرا پہلے اور میں انسان دا پہ ہوتا انسان میں جاننا انسان میرے جانا میرا, سر، میرا راز اور میں انسان کا راج ہوں میرا مطلب ہے انسان میرا دان میں وہ دان راجا نو میں جاننا میرے راجا ای اس راز نے فرمایا انی جاخل اللہ تبارک و تعالی مخلوق نے لیکن اللہ تعالیٰ نے ملائکا سر اپنا راز اپنا نہیں اللہ خلافت میں ربی ملکا و حاصل نہیں ہوں ناسی انسان کی پہچان مارفت نفس یا خود ہی خود شناسی اس اجمال نولن لگا اور تفصیل کربارہ عالم اللہ جہان بنایا عالم تخلیق کا سلسلہ اس راض کریم نے یعنی عالم کی تخلیق کا سلسلہ پانی تو شروع فرمایا ہے اندر جہان کے اندر جو اجزا اس پاک نے بنائے کمالے تکلیف اس رات پاک نے انسان کیا بکایا؟ سبحان اللہ انسان جو آخر میں چھوٹا جہان حال ہم کی کائنات عالم کبیر وہ <سلام> <سلام> بڑا جہان ہے یہ چھوٹا جہان کیوں <سلام> چھوٹا <سلام> جہان ہے اس سارے جہان بھی یعنی بڑے جہان بھی اجمالی صورت دیکھو اجمالی انسان نہیں اجمالی صورت انسان تفصیل کرو انسان کی وہ کائنات بڑی اس کائنات حقائق نہ انسان تعناط اللہ تبارک وطالعی شجون کا مظہر ہے لیکن انسان یہ ملحر قابل دو چیزاں تو انسان تو بن گ اور ایک روجو دو چیزوں کو انسان تو بڑھ ایک جسم ایک دور روح انسان کو نسخہ الایا جسم کے اندر جہان جہ دنیا کا ارش کو لے کے فرش تک اس سارے جہان دے جتنے اجزار نے تفصیلی انہوں دیا حقیقت اور چوہ ایک خاص ایک امر کی چیز اتلے جہانے انسان کے ازاد غور کیا جائے ارش خرش تمام ازد جڑے نا ہر ایک کی حقیقت انسان اجبا کی نظر آئے ہے جمادات نباتات حیوانات چوتھی چیز نے مجراد یعنی ماٹی چیزاں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جلس ڈشتے نے انہوں نے تفصیل کرو پہلا جمعات پانی تو کام شروع ہوا جمعات وہ جامد میں بدھتے ہیں حرکت نہیں ہونا نباتات ودن والی چیزیں حیوانات جاندار مجرت مادن کو خالی چار ایک قسم دیا حقیقت انسان چار چیزوں تو انسان کا جسم بنتا پیا چار عناصر جنہوں نے اگ بانی ہوا بٹی لیکن پانی جزو اعظم ہے وجہ اللہ مل مائے کل شہین ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کرنا وہ جزو اعظم ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> करके पानी लाजत इंसान न ज्यादा महसूस होंगी हम पानी विच अगर मट्टी پانی، ہوا، اللہ اور مٹی جی یہ ساپ ایک اللہ تالا نے ٹھیک ہی بنایا اللہ دن جتنے ہیں اس زمین اللہ سالہ نے جتنا کانا رکھا نے رسائل رکھے ہیں ہر کام اور ہر نشیرہ وہی حقیقت انسان موجود ہے. تاں کر کے حکیم لوگ طبیب لوگ بیماروں میں جدو علاج کر دے. ہر طرح کی بوٹی انسان چم آئی زمین تو کی ہر طرح کی بوٹی انسان یعنی نو انسان کسے مقام جا کے فائدہ دینا کیوں اندر ضرورت محسوس ہوں اندر حقیقت پی سی حقیقت کا بندر ادھر سی ادھر جدو کمی ہوئی اللہ تو اس مطلق نے اس حکیم نو اس مطلق نے اس مقید سمجھایا کہ دو دو دلتا محیدو کمی دور ہوئی انسان سونا इंसान लिबार्ट्रिया हूं भी इंसान कौलाद कह ली कोना चांदी तांबा बेच पित्तल हर शह का कुश्ता मार के हर की मा रखा हो انسان کمزور ہویا بوٹی کام نہ جا کر چکنا وہ پہنچیا کمی دور ہوئی انسان بلکہ ایسے ایسے کچھ ہیں ہی تک ہیرا بندے اللہ تعالی نے اندروں ہی کمی ہوئی ہی دہ نو تہار ہو نو جان سمجھ نہیں آئی پتھر پہاڑ ہر قسم پتھر اللہ تعالی نے وہ بھی حقیقت انسان دی نویت <تصفح> اور اگر مشابت پہ آئیے, دا آئیے, دا آئیے وال پڑے مشابت ویچیے درختوں جی وہ ودتے نے کٹی ادھر ادھر سبحان اللہ پانی تازگی چاہیے پانی والدائش ہوں جس میں انسانی خشک ہو جائے والے اویلی چڑ جائے رات کے حق میں یہ بھی نباتات والی حکی کدی رکھی ہوئی جمادات نباتات حیوانات جاندار جنیاں چیزاں قدرت نے بنا کی حقیقت دی بھی ہے انسان دی بھی تمام حیوانات حوانات حقیقت کی میں گل کر کے انسان دلتے. حیوانی سفات کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے جاندار حوانت پیدا ہو جاتی پھر آگے خوش آشا اللہ تعالی نے ادھر رکھی حقیقت اس حقیقت کی وجہ سے جسے ادھر مشاوت ادھر پیدا ہوتی نام اور سفت ہونی شروع ہو جاتی ہے نام تو چکتے وقت میں مطلب یہ نکلیا غور کروں گے اس چھوٹے جہان اچ وڈے جہان نو وسایا مزیدے میں اور کچھ بہت سامنے لیکن میرے خیال سمجھ آگئی کہ واقعی جسم انسانی بہت بڑا جامع نسخہ اس نسخے جی کے اندر اس سارے جہان دیا ہیں لہذا یہ چھوٹا جہان بڑا جہان آپ برہادی والی شہر کے اندر رکھیے روحی روح دوسری اصل انسان ہوئے باقی جو کچھ یہ اس روح یعنی اس انسان حقیقت انسان اصل انسان ہے آلات میں روح ان آلات دے ذریعے نے صفات اور کمالات ظاہر کر دیں سمجھ لے روح اصل انسان ہو نفش ناطفا اللہ لکل خلک نل انسان اور کی سبحان تقوی اس انسان کو ہم نے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا باقی تمام جاندار حیوانات تو انسان بھی صورت ایک بہترین سورت کسی جاندار کسے شکل شکل چیز جس شکل بھی, ہو, کسے کسے ناکر، کسے ناکر جس جس بھی ہے اکثر تقریم کسی کہہ سکتے کوئی الٹ ہے کوئی اس انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویم چ رکھ بہترین سورت کا فروائی ہوں انسان بہترین صورت یہ سورت انسان اہلا او او روح اللہ ثم شاہو خلقا آخر آہ! اللہ تعالیٰ نے مجید آئے بیان پہلے لطفہ خون ہے تالا ہڈیا ہڈیاں چڑیا ہڈیاں باس دور چمڑا چڑھیا کر ایک اور خلق عطا کی ایک اور خلق عطا کی ایک اور تخلیق میں پیدا کر دیا وہی ہے جیڑی ہے روح شریف اتا ہوتی کسم <تصال> ہے لفس اس ذات کی جس نے اس کو برابر پیدا کیا نف سے نافا یہ روحے انسان یہ نو آخ دقیقت انسان یہ یہ جو کچھ پہ ویخ جسم اللہ اینو آلہ بنایا آلات بنایا ہے اس روح سے اس کے ذریعے روح اپنے عمل بہر کرتی عقل نو استعمال کرے تو وہ بھی آلہ ہے آواز کے استعمال کرے تو وہ بھی آلہ ہے مطلب دیوتی روحستا روح ہے سونختی روح ہے با واستا لیکن جی کٹ دے دوں اصل میں ہاس ہے یہ ہاس کے مظاہر ہیں نا سونگ آخری سنن آی چھو آی ہے وہ اترا شاخا رائتا سامیا اور لام جسم کے چھوڑ اور محسوس محسوس جسم لے لیکن جسم دے نال ہو رہا جسم نہیں کر رہا اصل روپ بھی کر روح کرتی ہے جسم. سبحان اللہ! سبحان اللہ! روح ہے آلہ قوت اللہ تعالی نے نقل بچ رکھی اللہ لیکن اللہ تعالی نے اک میں رکھی ہوئی روحت کان دیکھی ہوئی چکھ دی ہے اس کھت اللہ تعالی نے زبان رکھی ہوئی سوچنی روح ہے لیکن اس عقل جی اللہ نے دماغ سبحان اللہ! تو عقل بھی آل ہے اصل روح, روح, روح. سبحان اللہ وہ ہے اصل انسان اسی کو اللہ نے نفس فرمایا کبھی اندر نفس امارہ کبھی نف سے لباما کبھی نب سے مطمئنہ گنا کوئی شرم نہ آوے تو ہمارا ہے شرم آوے ملامت ہونی اندروں شروع ہو تو لواما ہے تو یہ خیال بہت آوے گئی نہ تو مطمئن سمجھے ہی؟ سبحان اللہ! تو روح اقل لال کل یاد نوچ دی اور نیلمی لالیات دائر ہاس کے ذریعے کلیات دائر اقل د اپنے زمانے میں بے مثال محقق مولانا عبد ال علیز پرہاری رحم اللہ نے لکھے نبرا سے انہوں نے فرمایا تاکی تو ہی کہ ہر چیز کا ادراک روح کرتی ہے لیکن یہ کہن کلیات ایک کہن جزیات جزیات کا ادراک وہ کر دیے ہواس کے ذریعے اور کر یاد اکڑتی ہے اقل تو حقیقت میں علم اور ادراک کسی چیز نو دریافت کرنا یہ اصل صفت کے لیے سمجھئے ومال والے اور آپسی لف نیو کرا لیے اس وقت آپ تو مت لگی پروانفزار کیونکہ بے شک نفس بدی کا بہت حکم کرنے لیا ہے مین نفس لوام جس کا نفس ملا نفس لباما کیوں یہ ترقی کرنی ہے مطمئنہ بن جانا اب تداشت اچھے سے ہوئی ہے تو اللہ نے ازمت کی قسم جس بندے یعنی دی کوئی شرم نہ آ شرم آنی شروع ہو جائے جس پیر آ صرف نیلا سن अपने रब के राजी रह करता सोना अंदर उठे चाहे ना उठे ही ना अंदरो एरा لیکن بے قراری اس طرح نہیں ہونی کہ جس کے حق نے اعتراض ہوگی اعتراض بنتا ہے یعنی پورا خیال آپ دس تو صاف ہو جائے نا اللہ مطلب احتراض بلکہ صرف چاہتے مولا مقابل سی اللہ تعالی نے اگو میرے دے بارے لوگوں کا دل صاف رہے ماتے سمجھ کے شاخی پہنچیا اللہ نے فرمایا تیرے اللہ رب ہوں دیکھا جی کتاب یہ ہو رہا نفس ورنہ مرد سے جڑا اے جڑا اللہ اللہ <Elite> جسم ہاں ہاں کیسے یہ جسم جڑا ہے اس نالد ہے مذکر محنز سبحان اللہ، اللہ ورنہ اللہ تبارک و کتاب استاب ہے روح تو انو فرما رہا یا ایتو ہن نفس تو مرج دے تا بھی فرما رہا ہے نفس مطمئنہ مونس سے سیگے ارجلا ربک اے رو تو لوٹ روح نہ مزکر نہ محنت نے اللہ اس واسطے وہ ذات جدو رنگن سے آؤ نہ مزکر نہ موس ہوئے تو سارے دور اعتبار دیکھ کر امام آباد شریف خواجہ محمد شفیص چشتی صاحب توجہ تو فرمایا لوٹیا لوٹ جا جی اللہ <eri> جدونا مین مارے میں اور میں وہ نفس ہے وہ حقیقت انسان ہے توجہ نہیں فرمائی مخاطب اور متکل وہی ہے وہ خطاب کرتا ہے دینا، تا کر کے اگر کسی انسان سے باہو اتار دو تنسان لتاں لے جانے مر ہے تن سے جدا ہوئی تو اب <تابع> اللہ فرما رہا ہے ارج اللہ رب لوٹ جائے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف سوڑ کر سو رب کتنا کتاب کر رہے جو ہے روش بکھرے وکرے جس میں سب ہے پاسے کسے پاسے جا نا نا جنت یا اتلے جن جن جن جن جہان یا تلے جہان اللہ فرما رہے نب سے موتمائی رب اپنے رب کی طرف لوٹ جا جس ندر پڑا تور اب کی طرف لوٹ تور کی طرف لوٹ لاجن گرولا سو مر تم اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کسی نے اپنا کوئی جی آلہ نہیں کسی نے قوت سماج ختم ہے کسی بھی ذائقہ ختم ہے کسی بھی سامنا ختم ہے چونڈیاں لیکن اللہ تعالی کتاب ختم ہو گئی سی واڑی حقیقت پولپی معلوم ہوا بولے جو بھی آپ کی نسبت سی اس حقیقت انسان تا کر کے انسان شاید جاندارا حیوانات ہاں، جی ہوئی روح اللہ تعالی رکھی <متضیق> گو لطیف ہے ربانی روح انسانی وہ نہیں لیکن روح حوانی پہ آ پھر ہوں اتات نہیں جب ایک آلہ نہیں پیا رکھتا آلے نہ ہونے کی وجہ روح اس کو خالی کہ سپ گولہ ہوں دھمک تو محسوس کرتا آواز دھمک تو محسوس کرتا دیکھو ہوں آلہ بدل گیا تسا سنیا قوت قدرت نے رکھے ہے جسم کوئی ایسے جانور دے حواس کو نہیں رکھے آلات کو آلات کو نہیں رکھے قدرت نے آلات کو بغیر سن بھی دیکھ بھی کیوں روح کا اصل کمان تو حقیقت انسان کی بنی روح روح روح ہوں کی حقیقت کے بارے اللہ بولنے منع کر دیا گیا صرف اسرا کہہ کے بولی روح مل ہم سبحان ایک مجرد او ملائکہ فرشتے وہ عقل ہیں وہ روح ہیں روح دو قسم بھی ہیں پھر خبیسہ خبیصہ ہو گئے شرارتی جن پاکیزہ لوہا فرشتے سبحان سبحان سبحان روح ہے مجھے مناسبت ذات کے حق نہ مناسبت کہہ رہے مشابت نہیں سات جی روح دا تعلق توجہ خصوصیت روح لیکن محل نہیں ایسی عجیب چیز مخلوق تعلق جسم خصوصیت دل نال جگہ تو پا کے تعلق ہے نکل ہے سب نو بےکار کرناسبت حق حق نو خصوصیت ساری خدائی اللہ تبارک و تعالی جدوں ہی دسیا دستا ہے نا نسبت خاص اپنے رکھتا رو صلاح تو وہ تسلیم کے متعلق فرماتا ہے روح اللہ نفرت تو فی ہے روح اپنی روح اپنی روح اپنی روح یہ اپنی اس واسطے نہیں کیا بات کہ اللہ شان ہو واقعی پھوک ماری کیا بات ہے نہ روح کو اس ذات کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے اللہ تعالی کی جتھے جی تجلیات ذرا زیادہ ہند اس شہر نسبت اپنی دیش ہٹ مثلا عرش کو بڑی مناسبت ہے تو عرش اللہ اللہ دارش بن گیا خاص مناسب اپنے اپنا رنگ کو لگے وہ ہے رنگ چڑھ مناسبت پیدا حق علم والا یہ بنایا قدرت والا یہ بنایا والا سما والا بنایا والا यानी सुनने समान नहीं बोलती बंद गए बोल सकता ही नहीं ادرو بولن دیا کہ میرا اندر بولن دیا بولن دیا پہ بولنا نہیں زبان پتا لگا یہ آلہ ہے اے بول سی آپ قدرت کر لے زبان اظہار کرد اظہار زبان اگوں جن سے ہو جائی اگوں مخاطب ہو جائے جل گل کرنی اے ہی ظاہر کرنی جی گل رب نال ہو زبان کی نہیں تین اللہ میری خاطر اس نقش کے خلاف جنا کرو گے میرا کلیم میرے گل کرنے اور میرے کلام سننے کی تلاحیت پیدا ہوگی میں پتا نہیں کنیا چیزاں چیزاں کھادی بیٹھا حواس نے کمزوری نہ آئے اس واسطے میں سفائی ہو لیکن اللہ مبارک باد کی تلک دل نہ روح نہ انسان کی حقیقت ہو سکے روزہ رکھ کمزور کر ہو گئی اس مناسبت ہوئی لیکن جسم دا ملک کھڑا ہے بدن سے جسم جہاں ہے اس جدو روح آلات مک ہیں لیکن قید بھی ہے کر کے جدوں ادروں نکل پی کیا بات ہے؟ دوسرا بات. اس قید چو نکلی تو یہ الٹا اللہ تعالی نے جیڑی قوت رکھی نکلیا ہوں وہ کچھ سننا جاس نہیں وہ کچھ ویکنا مسلم یہ ہے تو دیوار دنوں نہیں ویک رہا اس کو باہر ہے اس کو باہر ہے گھر کے اندر میے تو لے چلے بھی آہٹ سن رہی ہوں این ارا مالا ترون بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے فرمایا میں جے میں اگے ویخنا او پچھے دیکھنا کیا آو مطلب انسان دی روح جب اس قیدے قید تو ادراک اور علم دا دائرہ آلات دی وجہ تنگ ہو گیا جی موت اس تراری آئے اس راہ کٹ لین باہر تو کافر کا دی مو منٹ ہو جاتی اگر موت اختیاری آ جائے اپنے آپ مار بیٹھے سمجھ نہیں لگی مار بیٹھے پھر فرماند ہے میں سامنے ایوکھنا جن میں پچھو بات کیسے عجیب راز کسی طرح نہ اسرائیل کٹی نہ اپنے آپ مارے تو پھر دیکھنے کی ایک سمت ہے اور اگر یہ مر جائے جی اپنے آپ مار بیٹھے تو پھر ایک سنت نہیں ہر دیکھنے کی شیخ اکبر نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بج ہن بلا خفا فرمایا رسول اکرم نظام چہرہ ہی چہرہ ہے نہیں parmay jotam gar firan subhanallah subhanallah so tam ka bhare allah subhanallah be joo deyan de maran da out for سدی شہادت صالحیت کیا مطلب چاہے کمالی ہوئے چاہے امت ہوئے چھ سو پر ہوں روحے جبریل حضرت سیدہ مریم پاک نو بیٹا دِن خاطر لکھا ہے شکل ایسا بچر جگلی نہ روح جبریل سورت محمدی ہے جبریل چھ سو پر ایک جسم وہ ہے چھ سو پر مریم پاگ نو بیٹا دینا بدلیا گیا صورت محمد روح جگری کیا بات اللہ باجبا؟ اللہ باجبا؟ کیا اللہ شکل بشری سورت ہے محمد باجب شکل میں جبریل آئے سبی بشر کی شکل نہیں تھی بے آئے بشرام کیڑا بشر سورت محمدی میں آ گئے پھوک ماری حمل ہو گیا بغیر نقطے کے صرف پھوک نار حضرت عیسہ تیار ہونا شروع ہو گئے جو نقطے سے غور ہو گئے حدیث ہے حرتب بیان پاپ کیا مزہ نبی پاپ شردا سورت بکھائیے روح بری لیے سورج محمد محمدی بدن سورت محمدی بدن بن گیا صورت محمدی شکل اختیار کے جس کو اللہ نے اگر جبریل اپنی شکل میں آتے حضرت مریم کا دیکھنا بحال ہو جاتا چھ سو ایک بار کے ساتھ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں شکل داروں بھی کل انسانی کمزور ہے کھولے کل انسان وائف خوف ہونا تھی اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل بشر کی شکل دے دی سورت محمدی بشر آ گیا سورت محمدی روح جبریل پھوک ماری تو کم ہو گیا توجہ روح جبریل نے آن کے آک ماری بغیر بات کے پیدا ہو گیا زوجہ کو مستقبل میں بننے والی زوجہ کو شوہر کی سورت بھی نظر ادھر اتنا ہے صورت ادھر پیش کی گئی بات مریم کے پاس صورت پیش کی گئی واہ جی واہ سہانندہ پھر ایک وقت آتا ہے روہ موحمدی سورت محمدی میں آتی ہے روح جبریل سورت رنگ چاہے کوئی آیا, سی او دے باہی باہی. ہو آیا اپنے رنگ روح آہ, روح محمد صورت بھی محمد بچے پیدا ہوئے حضرت آسیہ اور مریم پاک نو حکم ہوا جاؤ ندائش کے وقت آئی بھی ٹھیک ہے یہ دوسری تجلی ہے <سمين> دوسری تجلی ایک تجلی روح جبیل کی صورت محمدی میں دوسری تجلولی روح محمد کی صورت محمد میں تیسری تجلی وقت دو اور شوال ہوں گے سمجھ آ گئی کہیں ہوں کجنا درویش میرے کرنا جانا آلہ بدل دے ہلاس بدل دے بدل بدلے بتاؤ اللہ بدلتا ہے مناسب اللہ بدلتا ہے پر اللہ جدو کسی رنگ چنگ بدل ہوں اللہ اللہ تعالی آگ ہے اللہ تعالی درخت ہے اللہ تعالی انسان ہے نہیں کیا بات آگ کے درخت جب بولے حلت منہ شاخ یقین کر ہیں کہ رب कपड़ा दुल्हन चेहरे तरीका अकेट वेखने कपड़ा चुकया वो बेसूरत روح بے سورت واہ روح بے سورت سہانند وہ بے سورت لیکن یہ بے کس سے بھی رنگ چاہے جی پہلو سمجھایا روح بے صورت یہ آخ درخت تو مورسا کلیم من جان امبور کمن پنار وہ برکت والا ہے جو آدمی وہ برکت والا ہے کو رب صبح अपना रंग लिखा चाहे गल करना चाहे भावे आगे जाए आग कुरमां ہر لمحہ یوم بمانا دن نہیں کیوں کہ یعنی اللہ تعالی ہے آپ فرما رہے ہر لمحہ کیا مطلب شان صفت حال عظیم ہر لمحہ نئے حال میں ہال کے دخلوک کون ہے وہ حال آگ کا ہے حال درخت کا ہے بولتا کون ہے بے صورت سورت اول بے سورت سورت او لو نو نو نال ناز کل یوم ہو افیشا اللہ جہ فکیر کرنا توجہ میرے سجنا اللہ شریف مولا روح برائی مخلوق عجیب امارے عجیب شہ <تصفح> رات نے انسان دی حقیقت دے ہوئی بنا جس دے یہ توجہ اور اے ہے جس میں سورج سونی دِی سو اصد تقریباً پڑھ لیا نا من میرا توجہ روح آئی نا ذات اپنی سب کمالات رکھنے بزرگ اس لوہے محفوظ سے ہر علم ہے تفصیل اجمال اتنے ہوں بزرگ دن مشال کہ چین آلے نقش و نگار بنا دن بڑے استاد سن چینی نقش و نگار والے بڑے مشہور سن دوسرے علاقے دے آئے مقابلہ کرنا کرنے انہوں کا اس فن نقاشی دے فن چن کے دیوار دو دے خوب نقش جوڑیا مقابلے چھو جا چینی سا دیوار چمکا شروع کردے پیچھوں پہ ہوں وہی پردے کے پیچھوں پہ ہوں اپنا پردہ چمپ کے فنکاری اپنے مکھانے سارے لوگ سٹ بڑھایا گیا کپڑا چکا سارا چمک گئے محنت کی شا دا خوش بو خوشبو سند آواز اگر اسے کسرت اسے کسرت مصروف رہے صرف اس جہان نو ویخن رہے اس جہان تو گئے بل نہ جائے وہ جتوں آئیے جی دنار مناسبت وہ مناسبت پیدا نہ کرے ای جہان بھی ہو جائے اشم ساتھ نہیں چلی جائے گی ہو اللہ تیرے چبے اللہ باپ ملے جا بولنا لگ پڑ اس بڑھ اے روج پا چلی جانتی ہی، حقیقت انسان بلندی ہے چلی جان شانا دیکھ کے اپنے آپ تو گم ہو ہیں اپنی ہوش نہیں لو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تیو نا میں کچھ نہیں جی میں آخر میں ڈگ پہ آدر کا پتر انسان کیسی عجیب چیز ہے روہ دلاتے روح نوا آلات ایک ہے آلات نو گوا آلاتے سن روح تو جدو قرآن پڑھتا اس وقت بچا ہلتا کیوں وہ اس کہ جس وقت قرآن پڑھتی نا روح کلا میری لگ روح بےقرار بزرگ لوگ فرما کئی بار فقیر قرآن پڑھ لیا بعض اوکات بندہ یار بڑی محسوس ہو ہولا فی لگنا جسل اندر خوشی ہوتی اس پارا پار اصل وہی روح بھاری ہو گئی روح ہے یہ حقیقت انسان ہے یہ کھل جائے تو سمندر اس دل کے ایوے پاس پہ رہے ہیں ایسا کھل گئی اور توجہ رکھنا تھلے سدمے آسمان سے اللہ تعالی نے پیدل بہادر بنایا رشتہ کمل ہے چار نکرا بنایا رشتے دار کر دیں وہ نہیں بالکل برابر تھلے بی چار ری یعنی چار سمجھ جو ہے بنیا so, huh. کھڑا اس اصلی شکل نہیں اصلی شکل, شکل گٹے ورگی سی تاں کر کے کابا کاب کہ تر نکرا تھی اللہ تعالیٰ نے پھر دل نوے ور گڑے نیچے ارش اس کے نیچے ارش وہ گھر وہ گھر وہ گھر قدرت والے بڑا چار نکرا بھی ہے تین نکرا بھی ہے دل جہبے کی پہلی شکل تین نکری چار والی تین نکرا کیوں تین خیال نے ادھر تلاف کرتے ہیں فرشتے ادھر تباف کرتے ہیں انسان دل بھی تو عرش ہے اللہ کا گھر ہے اس کا طباف کون کرتے ہیں خیال وہ خیال خیال تین کرا دے تو چار کرانے بھی ہیں ایک خیال رب لیں رب بھی طرف ہے کر لیا مطلب یہ نکلیا رو راج جگن کا نام نہیں اپنے کبن وانا سیل الانسان میں انسان کا بےت ہاں انسان میرا بےت میں انسان کا راز ہاں وہ میرا ہے نہرشتہ شانا فرشتیا خلیفا ہوں خلیفا ہوں جہاں خلیفا توجہ ہے زمین خلیفاخ دا دا جہان یہ خدا خلاف تبجر لیکن یہ ہے جسم والے دا تصرف اس جسم کے جہان چ آہا آہا کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو جے روح ہو جائے نا ایتھوں آزاد سبحان اللہ تے پھر ایتھے تصرف نہیں رہندا سبحان اللہ رب دے کم خالی زمین وچ تھوڑے نے اُتے بھی اودے بھی سبحان اللہ ایتھے بھی سبحان اللہ ایتھے کام کرنا رہو اُدے پکھیرے کرنا رہو چیلی پالی اور صحابہ، خجورن، کردے پیوند کی کر دو یہ کرنے پر چڑ دو چڑھ دو گا چکا اگلے سال ان کا کچھ نہ ہوا یہ لاسٹی اللہ صرف جی نہیں پہچتے روح تینوں دکی گئی جس دن مطلب جدھر ساری جدھر سارے پہنچ جان اترو آئے وہ پہنچے فائدہ ہی یہ ٹلے والے جیڑے تے ٹلے والے اے ایتھے اے کم اے کر رہے نے اوتھوں والا جیڑا ہوندا ہے پھر اوتلا ہی کم کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ انسان اللہ تعالی کا کہ انسان کی پہچان ہوئی جسم ساری کائنات سارے جہان حقیقت حقیقت کا مجموعہ ہو گیا روح اللہ دلال مناسبت رکھنے والی خاص عالم دی چیز ہو ہوگی دو لڑیا ہوں انسان گیا بول جی چیتا کر لو تو اس جسم نو لے جائے روح دے پیچھے بن گیا آلہ این So, خواہشوں برباد ہو گیا, گیا اسفل اسفل سبحان اللہ آیا ادا جا یا ادا نبی سبحان, سبحان, سبحان اللہ اللہ تعالی نے بنایا ایسا ہی جی کرم توجہ ہو جائے رنگ پاک کے فرمان سان جہان لسفل واہ رب کا